ووصل لي على رسوله كريم أما بعد فأعوذ بالله سمي العليم من السلطان بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنأتي يمهم صبلنا وإن الله لما المحسنين وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم جالكم خير لكم إن كنتم تعلمون شارك الله لازم رب سرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عدتا من لساني وفقه قولي آمين يا رب العالمين مجاهداء نفس يا مجاهداء مع النفس يا جهاد مان نفس یہ وہ اصطلاحات ہیں جن کے ساتھ کچھ پرورشنز ہماری جو سوچ کے اندر ہیں وہ جڑی ہوئی لہذا میں کہنا پڑتا ہے کہ جی موضوع تو مجاہدہ نفس ہے مگر تصور سے تصور کا تڑکا جلانا لگا ہوا مجاہدہ جو ہے مجاہدہ نفس یہ قرآن حکیم کا ایک موضوع ہے کوئی آج پیش آنے والی چیز نہیں ہے بلکہ حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی تخلیق کے بعد اس امتحان سے گزرنا پڑا تھا یہ انسان کی طرح ہے پہلا تکرابا ہادشہ جرا تھا پتا کون یہ امتحان تھا نفس کو روکے رکھنا یہ پہلا امتحان وہاں سے شروع ہوا ہے اور ہر کتاب کا موضوع رہا ہے بعد ایک ایسی چیز نہیں جس کے لیے ہمیں کچھ مشقیں کچھ ایکسرسائزز جو ہے وہ کریٹ کرنی پڑے خود سے بنانی پڑے کہ بھائی مجاہدہ تو کرنا ہے لہٰذا اس کے لیے یہ ایک ٹانگ کے دس سال کھڑے رہنا یا کچی دھاگے کی کچی ٹانگ کے ساتھ الٹے لٹکے رہنا یا کچا کھانا یا فلاں کرنا یا فلاں کرنا اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ مجاہدہ ہے کیا اور نفس خود کیا چیز ہے اور ہمارے پاس ہم نے جو قربانی دینی ہے وہ اسی نفس کی ہے اس کو مارنا نہیں ہے کہ نفس کو مار دینا نہیں نفس کو مارنا نہیں مر گئے تو امتحان ختم ہو گئے صحابہ نے جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خصو ہونے کی اجازت مانگی تھی وہ مارنا چاہتے تھے یہ تو تم اللہ کی حکمت پر اعتراض کر رہے ہو کہ جی میں مجھ سے بد نظری ہو جاتی ہے لہٰذا میں اپنی آنکھوں میں سلائیاں مار لیتا ہوں یا تیزاب ڈال دیتا ہوں جی کیونکہ یہ پیپر مجھ سے حال نہیں ہو سکتا لادا میں کویشچن پیپر ہی پھاڑ دیتا ہوں جی تو بچہ پاس ہو جائے گا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اس نفس کو ساتھ رکھنا ہے جیتا جاگتا لیکن اس کو ہم نے مہذب بنانا ہے تہذیب النفس کرنی ہے نفس کو سکھانا ہے ایجوکیٹ کرنا ہے کہ تابے کیسے کی جاتی ہے اور وہ تابے ہم اس سے بحثیت اللہ کے نمائندے کے کروائیں گے اس اللہ کی دی اتارٹی کے ساتھ اللہ نے ہمیں کہا ہے کہ اس کو کھانے پینے نہیں دینا صبح سے لے کر شام تک اور کچھ رشتہ نہیں کھڑا کیا جو ہم سے چھین لے خود ہم ہی اس پر نگڑ دان ہے اور ہم اس کو روک کے رکھتے ہیں بڑی پیاس کا اظہار کرتا ہے پلاؤں پلا پلاں لے کہتے کچھ بھی ہے کھانے نہیں دینا میری ڈیوٹی لگی ہے کہ تمہیں میں نے کھانے نہیں دینا تو مجاہدہ اصل میں ہے مقابلہ باب مفعلہ ہے جس میں دو طرفہ کوشش ہوتی ہے مفعلہ میں ایک ہوتا ہے قتل قتل یک طرفہ فیل ہے کوئی آدمی جا رہا ہے پیچھے سے کسی نے گولی مار اب اس میں قتل ہونے کی طرف والے کی طرف سے کوئی کسی قسم کی نہ ہے نہ اس کی طرف سے کوئی کوشش لیکن مقاتلہ اس کا مطلب ہے اس نے اس کو مارنے کی کوشش کی یہ بھی ڈانگ چھوٹا کلاڑی اٹھا کے لایا تھا وہ بھی ڈانگ چھوٹا کلاڑی اٹھا کے لایا تھا اس کی لگ گئی یہ مر گیا اور یہ کامیاب نہیں ہو یہ ہے مقاتلا اسی طرح مقابلہ ایک دوسرے کی طرف منہ کر کے لڑنا ایسے نہیں کہ ایک آدمی جا رہا پیچھے مہارا تو یہ مقابلہ نہیں ہے مقابلے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اس کی طرف منہ کیا اس نے اس کی طرف منہ کیا اور آپس میں تو, تو میں, میں یہ ہے مقابلہ اسی جسم میں مجاہدہ ہے مجاہدہ کیا ہے دیکھیے غالب نے بھی کام کی بات کی ہے وہ کہتا ہے کہ ایمام مجھے روکے ہے تو کھینچے ہیں مجھے کفر یہ ہے کشا کش. اصل میں ایمان کا کام کیا ایمان کا کام ہے بریک کا ہینڈ بریک آپ کو ہر چیز اٹریکٹ کرتی ہے اگر ایمان ہے یعنی آپ جب تولنے لگتے ہیں تو ڈنڈی مارنے پہ دل کرتا ہے یہ وہ کھینچ رہا ہے نا کف کھینچ رہا ہے تو ایمان کہتا ہے نہیں سیدھی رکھو اس کو نظر دیکھنا چاہتی ہے دیکھنے کی چیز اسے بار بار دیکھ لیکن ایمان کہتا ہے نہیں جھکا اس کو تیری ماں بہن کو بیوی کو جب کوئی دیکھتا تو آگ لگتی ہے تم کیا تو اس کی آخیں پھوڑ لوں میں تو ایمان سیدھا رکھتا ہے ایمان مجھے روکے ہے تو اصل میں ایمان نام ہے صبر کا لہذا فرمایا الہ صبرو وہ عام الصالحاط اصل میں کیا ہے الہ زین عامن عامل صالحات لیکن اللہ نے ایمان کی جگہ صبر کا ذکر کر کے بتایا کہ ایمان اول کا آخر صبر کا اعاملہ زینا صبر عامل وصالحاط ایما مجھے روکے ہے تو کھینچے ہیں مجھے کفر کابا میرے پیچھے ہے خلیسا میرے آگے یعنی میرا منہ تو اس طرف ہے جس طرح بچہ گرم استری کی طرف جائے یا ابلتی ہوئی چیز کی طرف جائے اور آپ پکڑ پکڑ کے اس کے ہیں یہ کام ایمان کرتا ہے انسان کا نفس مٹی سے بنا ہے مرغوب ہیں یہ چیزیں اس کو یہ اس طرف جاتا ہے کوئی پابندی کبو اس پر پابندی لگے اس کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے پاکستان سینٹر میں اب کوئی نہیں جائے گا لیکن کل پانچ روپے ٹکٹ لگ جائے اس پہ پانچ دھرم کا مینا بازار لگ جائے بندے دیوارے پھلان کے اندر جائیں گے پابندی لگ گئی نا مسجدیں کھلی ہوئی ہیں کوئی نہیں جاتا اگر پانچ دھرم کا ٹکٹ لگ جاتا پابندی کوئی مسجد میں نہیں جائے تو آپ دیکھیں دو دروازے توڑ کے اندر جاتے یعنی جس چیز پر اسے پابندی لگا دیں آپ دیکھیں جب روزے کی پابندی ہو ہے نہیں کھانا پینا تو جن چیزوں پر آپ نے زندگی میں نہیں کھائی اس دون پر بھی دل کرتا بندے کو یہ پابندی پسند نہیں کرتا کہتا ہے میرا کوئی رستہ نہ روکے جو میرے جی میں آئے میں وہ کروں تو اس میں ہے مجاہدہ استقامت کیا ہے کوئی آپ کو کھینچ رہا ہے اور آپ اپنی جگہ پر قائم ہونے کی کوشش کر رہے ہیں کوئی آپ کو ہلاتا ہے اور آپ اس جگہ کھڑے ہیں یہ ہے استقامت اس میں بھی ڈبل ہے ایک آدمی کا فیل ہے وہ ہٹانا چاہتا ہے آپ وہاں اس کا نام استقامت قیام میں دو طرفہ فیل نہیں ہے ایک آدمی کھڑا ہے کھڑا ہے لیکن استقامت کے اندر مقابلہ ہے کوئی چاہتا کہ آپ کھڑے نہ رہیں لیکن آپ کھڑے ہیں وہ ہزار آپ کو ہلانے کی کوشش کرتا ہے ٹریکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے مقام سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے لیکن نہیں ان اللہ زین کالو رب اللہ سب جنہوں نے ایک دفعہ کہہ دیا ہمارا رب اللہ ہے پھر وہ کسی اور کی ربوبیت کو کبھی بھی قبول نہیں کرتے پھر وہ ڈٹ جاتے ہیں کہ نہ تو ہمیں کوئی پیسے کے لالچ سے اللہ کی ربوبیت سے ہٹا کے اپنی ربوبیت منوا سکتا ہے نہ طاقت کے زور سے وہ جو فرحون کے جادوگروں نے کہا تھا جب اس نے کہا میں اس نے ایک منظر کھینچا فلاسا و فالم ان لگ جائے گا تم جان جاؤ گے لاقتیا کمار بند نہ کھجور کے تنوں کے ساتھ تمہیں سولی چڑھاؤں تڑا تڑا تڑا تڑا تڑا تم جان دو گے میں تمہارے آمنے سامنے کے ہاتھ پاؤں گی کاٹوں گا تو یہ اس نے ایک منظر کھینچا تاکہ یہ درج ہے فکر مان تقاف تو جو بھی فیصلہ کر سکتا ہے قبض یہ ہے استقامت اور مجاہد اصل میں نفس کو استقامت سکھانے کا پروسیس ہے عبادات کیا ہیں روزہ کیا ہے صحیح تقوا کیا ہے انہی جو عبادات ہیں اصل میں یہ مجاہدے ہیں نا کوئی نئی چیز اس میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے انہی مجاہدوں نے عمر ابن الخطاب کو عمر الفاروق بنا دیا انہی مجاہدوں نے انہی عبادات نے اسی قرآن حکیم نے جو ن سے خود راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے سراط الزینا نام کا علیہ ماڈل بن گئے ایمان کا کس نے بنایا اس کتاب نے بنا استقامت کے لیے اب وہ جو تکوا ہے روزے کہ تمہارا تکوا تکوا کیا پروینشن پریونشن از بیٹر دین کیور پرہیز علاج سے بہتر ہے تو تکوا کیا ہے بکایا پرہیز کرنا آپ کو آ جائے آپ اس چیز میں مبتلا ہی نہ ہو جب آپ رب کے کہنے سے پانی پینا چھوڑ دیں گے پانی نہ پینا سیکھ جائیں گے تو کیسے ممکن ہے کہ پھر آپ شراب پیئیں گے یعنی یہ دے کر آپ دیکھیں نا جب یہ جو ویکسین بچوں کو ہم دیتے ہیں پولو کے خلاف خلاف یہ کیا ہوتا ہے اصل میں یہ اسی پولو کے جراثیم ہوتے ہیں لیکن وہ ہوتے آرٹیفیشل ہیں بچے کو اس لیے دیے جاتے ہیں تاکہ بچے کا اینٹی باڈی سسٹم جو دفاعی نظام ہے جو شورتے اندر ہے وہ پہچان لیں ان مجرموں کو تاکہ آئندہ جب اصلی والا لگے تو یہ فوراً پکڑ لیں اتنا سارا کام ہے رمضان کے اندر اللہ تعالی پانی روک دیتا پینا دودھ روک دیتا پینا جوس روک دیتا پینا اس لیے کہ کل اگر وقت آئے تو, تو شراب پینے سے رک جائے تیری ریہرسل ہو چکی ہو یہ ہے اصل میں مجاہدہ یہ ہے کہ اس نفس کو اللہ کی اطاط پر راضی کرنا یہ ٹھنڈے پیٹوں کبھی بھی راضی نہیں ہوتا پسند ہے تو اس کو کسی دائرے کا پابند کرنا رولس اینڈ ریگولیشنز کا پابند کرنا پھر یہ کہ صرف پابند نہیں کرنا بلکہ اس پر چلنا اس کو سکھانا ہو جاتا آپ نے دیکھا دو پہاڑی علاقے ہوتے ہیں ان کے اندر مختلف قسم کے جو کھائیاں ہوتی ہیں اس میں آر پار جانے کے لیے یا ندیاں ہوتی ہیں یا دریا یا مختلف قسم کے جو اسٹیم اس کے لیے مختلف قسم کے پل ہوتے ہیں کوئی تو بڑی سی گیلی یا بہت تنا درخت کیسے ڈال دیا جاتا ہے لوگ اس کے اوپر چلتے رہتے ہیں کام دیتا رہتا ہے کہیں رسے ایک دوسرے کے ساتھ بن کے رسوں کا پل ہوتا ہے اور ایک رسی ہوتی ہے اس کو پکڑ پکڑ کے چلنا ہوتا ہے اچھا اس میں ہوتا ہے کہ اگر ہمارے جیسا آدمی اس پل پہ چڑے تو رنگ پیلا پڑ جاتا ہے. نہیں جایا جاتا وہاں کے رہنے والے بیس بیس تیس تیس کلو گرام دانے اٹھا کے سامان اٹھا کے اس کو پار کرتے ہیں اور آٹا پسوا کے واپس اٹھا کے اسی پل کے اوپر ایسے گزر جاتے ہیں جیسے ہم مال روڈ پر چل رہے ہیں ان کے بھی دو ہیں ہمارے بھی دو ہیں ان کو چونکہ روز گزرنے کی ریہرسل ہو چکی ہے یوز ٹو ہو چکے ہیں ان کے لیے وہ آم رستہ ہے وہ جو پلس رہا تھا نا آخرت والا اس کا بھی معاملہ یہی ہے اس پر چلنے کی ریحرسل کرو گے تو وہاں پار کرو گے اگر یہاں نہیں چلو گے وہ پرتاؤ اس کا اصل میں دنیا کا پرتاؤ ہے قرسرات وہ جو آخرت والا وہاں وہی گرے گا جو دنیا میں گرا ہے اس کا ایکشن ریپلے وہاں پر ہوگا کہ گرے تم وہاں سے اور اس کا ایکشن ریپلے وہاں دکھایا جائے گا فلاں دن تم گرے تھے تم بیوی اور ماں کے درمیان توازن نہیں رکھ سکے تھے گر گئے تھے پلس رات سے تم یہ ہے تم فلا اور فلا معاملے میں توازن نہیں رکھ سکے تھے تم نے بزدلی کو صبر بنا دیا تھا پلس رات بڑا تھوڑا سا فرق ہے صبر اور بزدلی کے اندر بار لوگ بزدلی کو بڑے خوش رہتے ہیں کہ ہم صبر والے ہیں ہمیں کبھی غصہ نہیں ہے تو مجاہدہ اصل میں ریہرسل کروانا ہے نفس کو کہ اللہ کے قوانین پر کیسے چلنا ہے اور وہ تمام تر مجاہدے اللہ کی کتاب میں آ گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں آ گئے یہ جو احکامات ہیں یہ جو شریعت ہے یا وہ جو پرانے حکیم کی آیت ہے ولہ دین اجاہدین جو جدو جہد کرتے ہیں مجاہدہ کرتے ہیں فینا ہمارے لیے فینا ای فی سبھی لینا ہم تک پہنچنے کے لیے جب آپ کسی گاڑی کو فالو کر رہے ہیں؟ آپ کو شہر میں پتا نہیں ہے آپ نے ان کو کہا کہ صاحب مجھے تو ایڈریس آتا نہیں ہے انہوں نے گاڑی بھیج دی وہ گاڑی آپ کے آگے آگے لگ گئی تو آپ کوشش یہ کرتے ہیں کہ اس گاڑی کے ساتھ رہیں کوئی درمیان میں گاڑی دوسری نہ آئے اور اگر آ بھی جائے تو آپ اوورٹیک کر کے دوبارہ اس گاڑی کے پیچھے لگے جاتے ہیں نا اور اگر کوئی با... گاڑی درمیان میں آ جائے تو آپ تھوڑے سے ڈسٹرب ہوتے ہیں یار یہ کہاں سے گسا ہے اس پھر بھی آپ اس گاڑی کا نمبر یاد رکھتے ہیں اس کا رنگ یاد رکھتے ہیں اس کے انڈیکیٹر پہ آپ کی نظر ہوتی ہے وہ دائیں کا انڈیکیٹر لگاتا ہے آپ بھی دائیں کا انڈیکیٹر لگا لیتے ہیں وہ بائیں کا لگاتا ہے بھی بائیں کا انڈیکیٹر لگا لیتے ہیں اسی طریقے سے جب آپ اللہ کی راہ میں چلتے ہیں تو درمیان میں بہت ساری گاڑیاں آ جائے شتحیز کوشش کرتا ہے اپنا ٹرک آ کے لے تاکہ آپ سے اوجول ہو جائے وہ وہ رستہ نبی کی سنت غائب ہو جائے ہمیں حکم تو یہی دیا گیا نا کہ نبی کے پیچھے پیچھے چلے آؤ یہ یقینا جنت میں جائیں گے ستا بھگونی کا مطلب یہی ہے نا فالو می میرے پیچھے پیچھے آؤ میں دائیں کا انڈیکیٹر لگاتا ہوں تم بھی لگا لو میں بائیں کا لگاتا ہوں تم بھی لگا لو جیسے میں بچی بیاتا ہوں تم بھی بیا دو مجھ سے زیادہ تمہیں پیاری نہیں ہے بے گا میری بچی میرے جگر کا ٹکڑا ہے میرا بھی بچہ مرا ہے جیسے میں سوئر منایا پھر تم بھی منا لو میرے اوپر بھی خوشی وارد ہوتی ہے غم وارد ہوتا ہے جس طرح میں خوشی مناتا ہوں جس طرح میں غم کو مناتا ہوں اس طریقے سے تم بھی کرو تجارت میں بھی کرتا ہوں اس طریقے سے تم کرو فیصلے میں کرتا ہوں اس طریقے سے تم کرو فالو می میرے پیچھے پیچھے آؤ کب تبھی ہو نہیں تو جو لوگ جدوج کرتے ہیں اللہ کی راہ میں فینا کا مطلب یہ ہے یہ نہیں کہ ہماری ذات کے اندر اللہ کی ذات کے اندر زیادہ کھوج اور کرید کرنا آدمی کو گمراہ کر دیتا ہے کسی چیز سے بھی نہیں بنا اللہ تعالیٰ کسی چیز سے نہیں بنا اگر اللہ تعالیٰ کسی چیز سے بنتا تو اس کا مطلب یہ کہ وہ چیز پہلے تھی پھر اللہ بنا جیسے لکڑی پہلے تھی تو کرسی بنی ہے نا لکڑی پہلے تھی تو یہ روسٹم بنا ہے نا لوہا موجود تھا تو یہ سٹینڈ بنا ہے نا اسی طرح وہ مٹیریل قدیم ہوگا اللہ قدیم نہیں ہوگا تو اللہ کسی چیز سے نہیں بنا پھر بھی اللہ ہے کسی نے پیدا نہیں کیا پھر بھی موجود ہے وہ خود پیدا ہوا ہی نہیں ہے پھر بھی ہے تو ساغر صدیقی کہتا ہے نا کہ اتنی دقیق شہ کوئی کیسے سمجھ سکے ہم اگر اس میں زیادہ کھود کلیت کریں گے تو آخر بندہ کہے گا یار اگر اسی پہ جا کے رکنا کہ اللہ تعالی خود بخود ہی بن گیا تو پھر آدمی یہ کہ انہوں کہے گا بندہ بھی خود بخود بن گیا خود بخود پہ بات رکنی ہے تو پھر بندے پہ روک دو اس کو تو جہدو فینا کا مطلب یہی ہے نہیں ہے کہ جی اللہ تعالیٰ کو تو, تو کہتے ہیں کہ کا انہ کا تو ایسے احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی ایسے بندگی کرے جیسے تو اسے دیکھتا ہے تو بندے آخیں بند کر کے رب کو دیکھنے بیٹھ گئے ہیں دس دس بارہ بارہ سال آنکھیں بند کر کے مراقبے کر کے وہ اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں کس سے دل کی آنکھ سے کہ جی قیامت کے دن جو دیکھیں گے تو کیوں دنیا میں نہیں دیکھ سکتے اور قرآن پکار پکار کے کہتا ہے لن ترانی یہ مراقبہ ہوتا ہے اللہ کی شعون کی شعی اور یہ فی نہ سے مراد یہ نہیں ہے فی نہ سے مراد ہے فی اللہ. فی اللہ اے جو ہماری راہ پر چلنے کے لیے جدوج کرتے ہیں اس لیے کہ کوئی بھی آپ کو ٹھنڈے پیٹوں اس پر چلنے نہیں دیتا اس میں دوسرے بعد میں آئیں گے پہلے میرا نفس آئے گا پہلی جنگ آپ کہتے ہیں نا وہ ہراول دستہ ہوتا ہے پھر اس کے بعد دوسرا لشکر ہوتا ہے پیچھے شیتان کا ہراول دستہ جو ہے وہ میرا نفس ہے وہ اپنی سجیشن کو میری سجیشن بنا کے آگے رکھتا ہے جیسے جیل کام کروانے والے پچاس یا بیس یا تیس کاغذوں کے اندر ایک کاغذ اپنا جیل بھی رکھ دیتے تاکہ باس سائن کرتے کرتے اس پر بھی سائن ٹھوک دے پاس ہو گیا جی ی طریقے سے شیطان نفس کے ذریعے کوشش کرتا ہے کہ وہ اپنا کام بھی درمیان میں رکھ دے اور میں یہ سمجھوں کہ یہ تو میں ہوں یہ کوئی ابلیس تھوڑا ہے سب سے پہلے جو مزاحمت ہوگی وہ میرے نفس کی طرف سے ہوگی اور سب سے پہلا جو میدان جنگ ہوگا وہ میرا سینہ ہوگا پہلا بیٹل فیلڈ جو ہے وہ بدر کا میدان نہیں ہوگا وہ میرا اپنا سینہ ہوگا فتح شکست اس کے اندر ہوگی اگر میں یہی مر گیا تو باہر والوں کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں مرغی کا انڈا بچہ جو ہے وہ انڈے کے اندر ہی مر جائے تو باہر والے ذبح کرتے ہیں اگر میں اندر ہی مر گیا اندر ہی شکست ہو گئی بات ختم ہو گئی پھر یا من ازواج کم اولاد کم ادب اللہ کم ایمان والوں تمہاری اپنی بیوی اور اولاد میں سے کچھ تمہارے دشمن ہیں رہ خبردار ہو کے رہو اس سے ناراض یہ نہیں کہ واقعہ ان کا کھانا پانی بند کر دو رہو بارگو لگا دو ان پر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو مطالبے کرتے ہیں اس میں بعض مطالبے تمہیں اللہ کی راہ سے بھی ہٹا سکتے بیوی ساتھ بیٹھے گاڑی چلا رہے وہ کہتے ہیں یہاں سے گھوم گئے آپ, آپ نے گاڑی پھیری پچھلے نے مار دی بھائی وہ کہتی رہے یہاں سے پھرے آپ کو پتا میں اس ٹریک سے نہیں پھر سکتا آپ اپنا کام کریں رولس اینڈ ریگولشن کو فالو کریں اگلے چوک سے ٹرن کر کے آ دیں کوئی بات نہیں لیکن بیوی بی کے کہنے سے وہیں سے ٹرن لینے کی دوسرے ٹریک سے یوں ٹرن کرنے کی کوشش نہ کریں یہی معاملہ اب اس نے دشمنی کی نا گاڑی مروا دی نا اس نے کچھ کے مشورے حالانکہ اس نے دشمنی کی نیت سے نہیں کیا تھا لیکن ہمارا کام تو ہو گیا نا اسی طریقے سے ضروری نہیں کہ وہ جان بوجھ کے دشمنی کرے ان کے مطالبات کے اندر دشمنی ہوتی ان کو چیک کرو کہ یہ کہیں اللہ کی راہ سے ہمیں ہٹانے والی بات تو نہیں کہیں ایکسیڈینٹ تو نہیں ہو جائے یہ ہے مجاہد مان نفس پھر گھر والوں کا اگر, اگر, اگر آپ یہی شکست آ گئے تو گھر والوں کے سامنے نہیں کھڑے ہو سکتے اگر ہم خود اللہ کے قوانین کی پابندی نہیں کرتے میں خود نماز نہیں پڑھتا میں بیوی کو پردے کے لیے کہوں گا تو وہ کہے گی کیوں کہ اسلام میرے لیے نازل ہوا تھا تو اپنی قدم کو گور گور کے دیکھتا رہتا ہے تیرے اوپر اسلام کوئی نہیں ہے یہ سارے پردے میرے اوپر نافذ ہوئے ان میں بیٹھ کر اکیلیاں کرتا رہتا ہے ان کو لطیفے سناتا رہتا ہے سارا اسلام میرے لیے ہے تو پہلے آپ کو بھی اپنے آپ کو ان قیود کے اندر لانا پڑے گا پھر جب آپ بات کریں گے تو اسے پتا ہوگا کہ میرا شور اللہ کے بھی پر بات کر رہا ہے میرا شور بن کے وہ میل والی غیرت جو ہے کہ میری بیوی کوئی نہ دیکھے وہ والی بات نہیں ہے میں سب کی دیکھوں میری کوئی نہ دیکھے وہ نہیں بلکہ یہ اللہ کے نمائندے کی اس لیے کہ اس نے اللہ کا قانون اپنے اوپر نافذ کیا نجائدہ مہان نفس ہوگا پھر گھر والوں کے ساتھ معاملہ ہوگا جو بندہ گھر میں شکست کھا گیا ہے وہ باہر کیا کام کرے گا اس کی جاری کوئی نہیں لہذا یہ سٹیپ بائی سٹیپ ہوتا آپ کا نفس آپ کے ساتھ اس نفس کو جہید ہو فی سبھی کم فکم اس نفس کو سات, جہاں بھی لے کر جانا ہے آپ نے اس نہیں نفس آپ کا بہت بڑا ہتھیار ہے اس کو مارنا نہیں ہے اس کو ساتھ رکھنا ہے اس کے ساتھ جہاد کرنا ہے اس کو ساتھ لے کر کرنا ہے اور جب اس کو ساتھ رکھنا ہے تو جس طریقے سے آپ کو پتہ ہے اصلے والے جو ہے وہ جب بھی فائر کرتے ہیں اس کے بعد گھر جا کے اس کے اندر آئل ڈال کے وہ پل تھرو مار کے کپڑا مار کے اس کو صاف کرتے ہیں بھائی یہ جو اس کے بقایا جات ہیں گن پاؤڈر کے وہ کہیں اس کو زنگ نہ لگا دیں صاف کر کے پھر رکھتے ہیں اس کو اسی طریقے سے تم اس نفس کو صاف ستھرا کر کے رکھا کرو ایسا نہ ہو کہ جب ضرورت پڑے تو گولی پھنس جائے بلکہ یہ آج ہی ہو چلنے کا اللہ کی راہ پر اور تیری کمانڈ کو فوراً مانے اس کا نام ہے مجاہدہ مان نفس نفس کو ریہرسل کروانا اللہ کی اطاعت کی اور یہ چلتے پھرتے ہوتی ہے یعنی آپ نے وہاں بازار گئے ہیں یا آپ دفتر میں گئے ہیں یا آپ کھیت میں ہیں وہاں کے تقاضے اپنے اپنے ہیں یعنی جو کھیت کے اندر جو اللہ کی حدود پڑوانے والی بات ہے وہ دفتر یا بازار کی بنسبت اور ہے اس میں نفس یہ کہہ کہ اگر تھوڑا سا گر ٹیڑا کر رہے تم حال تو اتنی زمین اندر آ جائے گی اس کو کہنا نہیں بابا اس زمین سے مجھے کتنا رزق مل جائے گا اور اگر یہ اتنا بڑا دس کنال یا پندرہ کنال یا بیس کنال کا میرے پاس ٹکڑا ہے اس سے میرا پیٹ نہیں بھرا یار تو یہ چپا زمین سے کیا بھر جائے گا حال سیدھی رکھو یہ ہے نا کسان میں نے کہا کسان کے جنت میں جانے اور جہنم میں جانے کے لیے اس کے لیے اللہ تعالی نے اس کا رستہ وہاں پر رکھا ہے وہ کھیت سے جنت یا جہنم میں جاتا ہے اور مولوی مسلے سے جنت یا جہنم میں جاتا ہے اور دکاندار اپنی دکان سے جنت یا جہنم میں جاتا ہے ہر بندے کے لیے دونوں رستے جس جگہ وہ ہے وہیں پر ہیں قاضی اپنی عدالت سے جاتا ہے وہ صاف پریزیڈنسی سے جائیں گے تو مسئلہ یہ کہ ہر بندہ جہاں پر ہے وہیں پر اللہ تعالیٰ نے اس کی جنت اور جہنم رکھی ہوئی ہے جس طرح موت رکھی ہوئی ہے نا وہیں پر آئے گی اسی طریقے سے یہ چیز بھی رکھی ہوئی یہ مجاہدہ ہے اللہ کی راہ میں چلنے والا ولہزی نجینا لانا دیا اب آپ چلنا چاہتے ہیں کچھ لوگوں لوگ میڈیا کے ذریعے پروٹاگنڈے کے ذریعے آپ کے اندر کنفیوژن پیدا کرنا چاہتے ہیں قرآن حکیم اگر آپ پڑھیں ترجمے کے ساتھ تو آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی معاف نہیں کیا گیا طرح طرح کی خبریں چھوڑی گئیں اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا کہ کوئی بھی خبر اگر تم سنتے ہو تو دوسرے آدمی کے ساتھ مت کرو سیدھے جا کے آپ نے رسول کے ساتھ بات کرو یا جو اول الامر ہے اس کے ساتھ بات کرو تاکہ وہ اس کرے کہ یہ خبر کس نیت سے چھوڑی گئی ہے اس کے پیچھے ہے چیز کیا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ازا کہتے ہیں نا ریڈیو کو ازا تو ابو ابوظابی ریڈیو فرمایا جب یہ کوئی خبر کوئی بھی خبر سنتے ہیں ازاؤ بے اس کو پھیلا دیتے ہیں کاسٹ کر دیتے ہیں بول رسولمر مین اگر وہ اس خبر کو لے آتے پلٹا کر اللہ کے رسول کے پاس یا اپنے اول المر کے پاس جو ان کا انچارج ہے لَعَلَمَهُ الَّذِينَ ان میں استمبات کرنے والے جو ان کے ہیں لوگ انٹیلیکچل جو ہیں جو سوچنے سمجھنے والے سیاست سے آگاہ پر جان لیں گے کہ یہ خبر چھوڑنے کے پیچھے دشمن کی نیت کیا ہے اور تم اگر اس خبر کو بغیر تصدیق یہ پھیلانا شروع کر دو گے تو تم دشمن کے ایجنٹ کی اچھی سے کام کرو گے تو اس وقت بھی تھا فوج کے اندر وہ لوگ تھے باقاعدہ فوج کے ساتھ نکلتے تھے تاکہ رستے میں جا کے واپس آ جائیں اور فوج کا حوصلہ ٹوٹ جائے این جنگ میں وہ شور مچانا شروع کر دے تھے ہم نے پہلے نہیں کہا تھا یہ مروا کے رہیں گے دیکھو ایسے ہو گیا ایسے ہو گیا ایسے ہو گیا لہذا گزو تبوک میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو نہیں نکلنے دیا ماں جاد ما ملا خبال تمہارے اندر نکلتے تو یہ نامردی تمہارے اندر پھیلاتے وافی قوم سماؤن لوم اور تمہارے اندر کچھ لوگ ہیں جو ان کی بات سنتے ہیں ان کو بڑا بہت بر سمجھتے ہیں کہ جی یہ فلاں بڑا مجاہدہ جی خبریں والا بڑا مجاہد جی فلاں بڑا مجاہد جی وہ ایسا کرتا ہے جی تو کچھ لوگ ان پر اعتماد کرتے ہیں لہذا کچھ لوگ ان کی بات سن بھی لیں گے وافی قوم سماؤں لاہم پراپیگنڈے کے ذریعے آپ کو رستے سے ہٹانے کی کوشش کریں گے اب آپ کا مجاہدہ یہ ہے کہ آپ اپنے رستے پر رواں دوانے اور دشمن کے پروپیگنڈے سے متاثر نہ ہوں وہ جو شاعر اپنی ربائی میں کہتا ہے تغافل ان کی عادت ہے منا جاتے ہیں میرا سیوا نہ وہ طرزِ ادا بدلے نہ میں رنگ دعا بدلا زمانہ معطرف ہے اب ہماری استقامت کا زمانہ معطرف ہے اب ہماری استقامت کا نہ ہم سے قافلہ چھوٹا نہ ہم نے رانما بدلے دنیا کیسے کیسے پوپے گندے کرتی ہے جہادو نا کا مطلب یہ نہیں ہے جہادو فی نا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ چھوڑ کے بستیاں شہر دفتر عدالتیں چھوڑ کے جنگل میں چلے گئے اور وہاں پر بیٹھ کر وہ آنکھیں بند کر لیں یا اپنے آپ کو بھوکا ماریں اس کا نام مجاہدہ ہے جی فلاں نے بڑے بڑے مجاہدے کیے ہیں دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی بھی آرٹیفیشل قسم کا مصنوعی مجاہدہ نہیں تھا یعنی اگر ابھی ہرا بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہوتے تھے تو کھانے کو نہیں ہوتا تھا تو بے ہوش ہوتے تھے ایسا کبھی نہیں کہ ان کے سامنے بریانی پڑی ہوئی ہو اور وہ بے ہوش ہو گئے ہو بھوک کی وجہ سے کہ میں نہیں کھاتا بھوکر تال کی ہوئی ہے میں نے مجھے ادا کر رہا ہوں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے غریب اصلی غریب تھے جیلی نہیں تھے اور امیر بھی اصلی والے جینئن امیر تھے جینئن غریب جینئن امیر آج کل مسئلہ بڑا عجیب ہے جالی امیر جالی غریب کھانے کو اے نہیں کھا رہے کیونکہ یہ مجاہدہ ہو رہا ہے مجاہدہ مارکیٹ کے اندر رہ کر ہوتا ہے مجاہدہ یہ ہے کہ آنکھ کہے دیکھ اور تو کمانڈ دے کے مت دیکھ کل نلم و منی من اب سارے ہیں یہ مجاہدہ ہے فرار مجاہدہ نہیں ہے اسلام علاج کرتا ہے اسپوری تھراپی کے ساتھ یہ نہیں کہ اس کو بچاؤ اس کے اندر سے ڈر نکالو کوئی بندہ بلندی سے جب ڈرتا ہے تو کیا کرتے اس کو بلندی پر لے کر جاتے تھوڑا سا اوپر لے کے جائیں گے پھر اسے کھڑکی سے کہیں گے باہر جھاکو وہ دیکھے گا چار میٹر اس کے بعد اس کو اوپر چار میٹر آٹھ میٹر اوپر لے جا کے پھر اسے کہیں گے نیچے جانکو وہ پھر دیکھے گا پھر اس کو اور لے جائیں گے پھر بارہ میٹر سے نیچے دیکھو وہ پھر دیکھے گا پھر اور اس طریقے سے اس کا ڈر نکل جائے گا اس کو کہتے ہیں ایکسپولو تھراپی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے ساتھ بھی ایکسپولو تھراپی کا علاج کیا تھا میں یہ ہے نہیں کھانا تمہارے اوپر زبردستی میں نہیں کروں گا کھا لیا انہوں نے پھر کیا ہوا اب مسئلہ یہی یہ تھا اور مسئلہ یہی یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک ایگزیکٹ دکھانا چاہتا تھا مخرج کیا دنیا میں جاؤ گے قدم قدم پر تمہیں اس سے پالا پڑے گا گنا سے تو میں دروازہ معلوم ہونا چاہیے اور وہ کیا تھا ربا نازرا توبا اس کا دروازہ ہے اور توبہ کا دروازہ ہی اللہ تعالیٰ دکھانا چاہتا تھا اور جو بھول کر رستہ پاتا وہ کبھی بھولتا نہیں ہے یعنی میرے ساتھ اگر کوئی آدمی بیٹھا ہوا ہو اور وہ مجھے بتایا کہ جی یہاں سے چلیں یہاں سے چلیں پھر اگلے چوک سے کراما کی طرف پھر کراما سے فلان کی طرف وہ میرے ساتھ ہو تو میں کبھی بھی مجھے رستہ نہیں ملا جب بھی پھر میں اکیلا آیا ہوں نا میں بھول گیا لیکن جس جگہ میں بھول کر پہنچا ہوں نا خود دھکے کھا کے اس چوک سے اس چوک, سے اس, چوک سے, اس میں کبھی نہیں بھولا میں بندہ جب اس طریقے سے ہو کے توبہ کے دروازے سے گزرتا ہے تو پھر وہ غلطی نہیں کرتا پتا چل جاتا کہ بھائی اس جگہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی تھی اور اب یہ نہیں ہونی چاہیے اب کوئی نئی قسم کی ہو جائے گی لیکن ایک جگہ جب آدمی کو کیمرہ پڑ جائے تو اندک وہاں کیمرہ نہ بھی ہو تو اسی سے نیچے لے آتا نا سپیڈ اسے پتہ ہے کہ جی کیمرہ لگا تھا یہی ہوتا ہے بندے کو ماتر چھوٹ جائیں گے اس یہ بالکل اسی طرح ہے جس طریقے سے کوئی آدمی اسکول کے کمرہ جماعت سے یا ایگزامیشن ہال سے بھاگ گئے یہ رائے فرار ہے اور کبھی بھی اس کو اپریشیٹ نہیں کیا جائے گا کہ صاحب بالکل ٹھیک کیا شیر دیا پترا نہ تو کوشچن پیپر دیکھے نہ تو پرچہ دے نہ تو فیل ہو وہ پیپر دیے بغیر ہی فیل ساحل پہ بھی موجیں اٹھتی ہیں خاموش بھی طوفان ہوتے کشتی ڈالی نہیں تھی ڈوبنے کے ڈر سے تو شاعر کہتا ہے ظالم تو وہ تو جا کے سمندر میں ڈوبا ہے نا اور دنیا ڈوبتی رہتی ہے سمندر میں غیر معمولی بات نہیں ہے غیر معمولی بات یہ ہوئی ہے کہ تشکی پر ڈوب گیا ہے آسودا ساحل تو ہے تو لیکن شاید یہ تجھے معلوم نہیں ساحل پہ بھی موجیں اٹھتی ہیں خاموش بھی طوفان ہوتے اندر ہی ڈوب گئے ہو تو کتنے کا اس سے رہ جائیں گے اچھا مجاہدہ نفس یہ ہے کہ اگر ساری دنیا اس کو اس لیے کہ مطالبہ کس سے ہے سارے ایمان والوں سے ہے نا یا صرف مولویوں سے ہے یا صرف پیروں سے ہے کتبوں ابدالوں غوثوں سے ہے سارے ایمان والوں سے مطالبہ ہے نا مجاہدے کا اب اگر سارے یعنی اگر سنت کو پرکھنا ہو تو میں آپ کو ایک فارمولا دیتا ہوں آپ پہچان کہیں بھی ہو آپ پہچان لیں گے کہ یہ سنت ہے یا نہیں اگر اس سنت پر جو آپ کو بتائی جا رہی ہے یا جو عمل نیکی کے نام پر آپ کو بتایا جا رہا ہے اگر ساری دنیا اس پر عمل کرنا شروع کر دیں تو پھر آپ دیکھیں گے نظام چل سکے گا یا نہیں چل سکے گا اگر چل سکے گا تو وہ سنت ہے اگر نہیں چل سکے گا تو سنت نہیں شادی نہ کرنا ایک آدھ آدمی کا اپنا مسئلہ ہو سکتا ہے لیکن اگر ساری دنیا شادی نہ کرے تو اس کا مطلب ہے کہ شادی نہ کرنا اس کوئی نیکی کی بات نہیں نیکی کی بات وہ ہے کہ جس پر ساری دنیا چلے اور نظام میں کے اندر کوئی کسی قسم کی ڈسٹربینس نہ ہو اگر سارے آدمی جا کے گار یا جنگلوں میں بیٹھ جائیں تو دنیا کا نظام چل سکے گا نہیں چل سکے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ٹھیک نہیں چونکہ اسلام مطالبہ کرتا ہے سارے لوگوں سے اور اس نے احکامات جو دیے وہ یہ دیے کہ آفس والا آفس میں پورا کر سکتا ہے مسجد والا مسجد میں پورا کر سکتا ہے کھیت والا کھیت میں پورا کر سکتا ہے منڈی والا منڈی میں پوری کر سکتا اسلام نے نظام چلانا ہے اسلام تو کھینچ کے لایا ہے اب دیکھیں عیسائیوں کے وہ جو ہے ان کے لیے اپنے نبی کا حضرت عیسیٰ اسلام تب ایک انہوں نے شادی نہیں کی اب اگر وہ سنت پر چلنا چاہے اپنے نبی کی تو نظام ختم ہو جائے گا لہٰذا وہ نہیں چلتے اب ہم ان کو تانا نہیں دے سکتے اس لیے کہ ان کے نبی کی سنت جو ہے وہ قابل عمل ہے نہیں ہے اب نکاحوں من نہیں ہمارے نبی کی سنت جو ہے وہ نکاح ہے ایک خاتون انگریز خاتون نے علامہ اقبال کو پیشکش کی کہ اگر آپ عیسائی ہو جائیں تو میں شادی کر لوں گی آپ لیڈی کیوں برطانیہ کی ان کا بیوی میں عیسائی ہو گیا تو پھر تو تمہاری شادی ہو ہی نہیں سکے گی کی کیوں کہ اس لیے کہ میں آئیڈیلسٹ مسلمان ہوں میں تو نبی کے طریقے پر چلنا چاہتا ہوں اب میں اگر عیسائی ہو گیا تو عیسی علیہ السلام کی سنت پر چلنا چاہوں گا میں اگر ان کی سنت میں شادی ہے کوئی نہیں بیوی تو ہماری شادی نہیں ہو سکے گی مجھے پھر ان کی سنت توڑنی پڑے گی تو میں اپنے نبی کی سنت پر کیوں میں اس نبی کی سنت پر کیوں نہ رہوں کہ جس نبی کی سنت پر تیرے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے تو مسلمان کیوں نہیں ہو جاتی تو سنت وہ عمل ہے کہ جو آدمی کرے اور نظام ڈسٹرب نہ ہو ساری دنیا اگر اس پر چلنا چاہے اس میں آپ روک نہیں سکتے او بھائی سارے تم اس پر عمل کرنا شروع کر دو گے تو گڑبڑ ہو جائے گی لازا کچھ لوگ کرو کچھ لوگ نہ کرو یہ غلط دعوت ہے سب کو حکم دیا گیا پتہ بھی سب کو کہا گیا وہ آتی ان کی اطاعت کرو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی نیکی آپ کسی کتاب میں پڑھتے کسی اخبار میں کوئی واقعہ پڑھتے ہیں آپ فوراً یہ گیس کریں کہ یہ اگر سارے لوگ کرنا شروع کر دیں میرے ابا جان سمیت یہ نیکی تو گھر کا دال پانی چل جائے گا عدالتیں چل جائیں گی یہ مارکیٹیں چل جائیں گی یہ سڑکوں پر ٹریفک کا نظام چل جائے گا یہ روٹیاں پکانے والا یہ سسٹم سارا اگر نہیں چل سکتا تو اس کا مطلب ہے کہ پھر یہ خیر نہیں ہے اس لیے کہ خیر وہ نہیں ہے جو کچھ لوگوں سے مطلوب ہے اور کچھ سے مطلوب نہ ہو ہم سے کہا گیا کہ بھئی یہ کام کرو اور اس کو اس طریقے سے کرو مجاہدہ یہ ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے نقشے کے مطابق کام کرنا اس میں بعض دفعہ جب نیکی کا جذبہ مشتعل ہوتا ہے تو آدمی فالتو نیکی کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کو کہا غلوف دین دین کے اندر زیادہ میٹھا ڈالنا یہ حال الکتاب ہے لازتا غلوفی دین ایک میں نے رسول بنایا رسول مانو میں نے خدا نہیں بنایا میں نے بیٹا نہیں بنایا تم زیادہ پیار میں نبی کی محبت کے اندر آکے یہ زیادہ گڑبڑ مت کرو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ دیکھو نبی کی محبت میں صحابہ سے کوئی نہیں بڑھ سکتا وہ, وہ لوگ ہیں جن کو رضا کا سرٹیفکیٹ ملا ہے رضی اللہ عنہم وہ عنہ. وہ اللہ سے راضی تھے اللہ ان سے راضی تھا ان سے زیادہ بڑھ کر نبی سے محبت کوئی نہیں کر سکتا آج تو محبت کے نام پر وہ, وہ چیزیں دین میں مت داخل کرو اس چیز کو نیکی مت گردانو جو تم نے آج بنائی ہے حضور کے زمانے میں تھی نہیں دین مکمل ہو چکا ہے تو مجاہدہ یہ ہے کہ جب نیکی کا جذبہ مشتعل ہو تو اس وقت بھی اس کو روکو گے نا بابا بس اتنی نیکی کرو جتنی کے لیے کہا گیا اور جس کے لیے کہا گیا کوئی آدمی کہ جی نیکی میں شادی نہیں کروں گا میں نیکی میں ساری رات عبادت کروں گا میں ساری زندگی روزے رکھوں گا منع کیا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر الحدی متوبیہ بہترین اسوا وہ ہے بہترین نمونہ وہ ہے جس پر چلا جا سکے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوا وہ نمونہ ہے جس پہ ادنا مسلمان بھی اگر چاہے تو چل سکتا ہے یعنی ایک آدمی کی ساری زندگی گنا میں گزری ہے آج توبہ کر لے تو آج سے چل سکتا ہے یہ ہے رحمت نبی کی اجتائشہ صدیقہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا دو کاموں میں کہ آپ یہ کر لیں یہ کر لیں تو حضور نے سب سے آسان چنا ہے جس کو میری امت بھی کر سکے یعنی حضور نے اپنی جو سنت ہے حضور کا جو غسوا ہے وہ حضور نے اپنے تقوی کی سطح پر رہ کر نہیں مقرر کیا اس کو عام مومن کے ایمان کو دے کر مقرر کیا کہ وہ بھی کر سکے اور یہ باپ کی محبت ہوتی ہے باپ جب بچے کے ساتھ چل رہا ہے تو آپ کو پتہ ہے بچے کی رفتار سے چل رہا ہوتا ہے تب بچہ اس کے ساتھ چل سکتا ہے اور نبی امت کی رفتار کے ساتھ چلتے ہیں اور کافلا تبھی کافلا رہتا ہے جب کافل کی سب سے کمزور گاڑی جتنی رفتار رکھ کے چلو گے تو کافلا اکٹھا چلے گا اگر اس میں تیز ترین اور نئے ماڈل کی 2004 کی اگر کروزن کی رفتار پکڑو گے تو ایک گاڑی ریاض میں ہوگی دوسری حقوق میں ہوگی تیسرے بارڈر پر دھکے رہی ہوگی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے وہ ایسی سنت ہے کہ آج اگر ایک انسان توبہ کرے ادنا ایمان والا اور چلنا چاہے تو آج گیارہ رقت پڑ سکتا ہے لیکن اگر وہ یہ کہ دو نفل رات کو پڑھنے میں اس میں ایک قرآن ختم کرنا میں یا بھے راوی کے اندر ایک ٹانگ پر بارہ سال کھڑا رہنا میں یا فلاں کنویں میں صادر پیا کلیر کی طرح الٹے لٹکنا ہے میں نے گیارہ سال یا میں نے اتنے سال کھانے میں نے چالیس سال عشاء کی نماز کے لزو سے فجر پڑھنی ہے ہو سکتا ہے یہ انڈیویجل کردار ہو سکتے ہیں اس وا نہیں ہے. اس لیے کہ اس پر چل کوئی نہیں سکتا سن سکتا ہے وا وا کر سکتا ہے بلے بلے کر سکتا ہے عرس منا سکتا ہے وہاں جا کے شرینیاں چڑھا سکتا ہے چل نہیں سکتا اس لیے چلنے کی کوشش بھی نہیں کرتا اور ان کے پیچھے چلنے کا حکم بھی نہیں دیا گیا حکم یہ دیا گیا کہ بھائی تو مجاہدہ نفس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھی کروایا ہے ایسی بات نہیں ہے کہ یہ آج دریافت ہے آج کی دریافت ہے نفس آج ہمیں پتا چلا ایکس رے لیا ہم نے یہ الٹرا ساؤنڈ میں آیا ہے کہ ہمارے اندر نفس نام کی کوئی چیز ہے لہذا اس کو ہم نے ایجوکیٹ کرنا ہے تو اس کے لیے ہم نے یہ یہ نجائدے کرنے اور اس کے لیے ہم نے دفتر کھول لیے ہیں یوگا سکھانے کے لیے نہیں یہ نفس قرآن کا موضوع ہے تہذیب النفس قرآن کا منہج ہے وہ رستہ دیتا ہے اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نہیں اتارے بندے بلکہ ایک بگڑا ہوا معاشرہ نبی کے حوالے کیا ہے اے نبی ان کی اصلاح کر اصلاح کر کے زمانے کو دکھا کہ یہ قرآن شفا ہے بن ان ماں ہوا شفا ان کو بتاؤ کہ دیکھو یہ کیسے کیسے مریض اس قرآن نے ٹھیک کر دی ہیں تاکہ کوئی اس دوا کے اوپر اعتراض نہ کر سکے ٹھیک ہے جی تو قرآن حکیم نے جو نفس کے مجاہدے کے لیے جو پیٹرن دیا ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کے احکامات پر چلو بل مت رہے چاہے تمہارا دل اس کو نہ مانے تمہیں اس کو مجبور کرنا پڑے ہم جب صبح ساڑھے تین چار بجے اٹھتے ہیں کام پر جانے کے لیے تو اٹھنے پر دل کرتا ہے سیٹتے ہیں نا اپنے آپ کو کم از کم جب تک باتھ روم جا کے واپس نہیں نکلتے تب تک تو یہی حالت ہے سو جو یار اور یار پبلک ڈے لے لینا یار اور فون کر دینا کسی کو یار آج میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے یہی یہ ہوتا رہتا ہے نا اندر سے ہم آتے رہتے ہیں نا سجیشن اور وہ سلائڈ آتی رہتی یہ بہانا کاٹ دینا یہ بہانا کاٹ دینا لیٹ ہو جانا یار کوئی بات نہیں افسر کے ساتھ تمہارے طلقات ٹھیک ٹھاک ہے لیکن چونکہ ہمیں پتہ ہے تنخواہ تاہد ملے گی ہم کام کریں گے ہم گھسیٹتے ہوئے چائے شائے پیتے ہیں نیند کھل جاتی ہے پھر سڑک پر آ جاتے ہیں اسی طریقے سے جب تحجد کے لیے اٹھتے ہیں تو بڑا کہتا ہے یار وطر ڈی پڑھ لیے چلو اشراب پڑھ لینا پھر نزلی پڑھ لینا بعد میں پڑھ لینا تو یہ کیا ہے یہ نفس کہتا ہے مجھے آرام کرنے دو تو کھلا کھلا کے تمہیں میں اتنے کھلاتا ہوں اتنی طرح خیال رکھتا ہوں اب جب وقت آتا ہے تو جواب دے دیتا پہ بندہ ہوا لاکھ کا ہے لہذا اس کو نوافل پڑھانے یہ مجاہدہ نفس ہلکے پھلکے دو چار نوافل دو سے لے کر آٹھ میں دو بھی پڑھو گے تحجد ہو جائے گی لیکن اصل مسئلہ ہے کہ جب آپ وز کر لیتے ہیں پھر وہ جان چھوڑ دیتا گیا تو کہ اس کا مطلب ہے کہ بندہ ڈیٹرمنٹ ہے وہ جائے گا یہ پڑھے گا چھوڑے اس کو, کو نیا آدمی ڈونڈے چل کے اس کو چل کے دیتے ہیں اب جب آپ وضو کر لیں گے جان چھوڑ دے گا پھر آپ اس کو دیر کا لالچ دے تھا صرف دو ہی پر گا گے بس وضو تو کرنے دینا جب آپ وضو کر لیں گے اس کے بعد آپ چار پڑھ لیں چھ پڑھ لیں آٹھ پڑھ لیں پھر کوئی مسئلہ نہیں ہوتا لیکن اصل مسئلہ یہی ہوتا کہ وضو تک یہ بار بار کہتا ہے اٹھو چلو وہاں چلو پتہ بھی چل کے سو بیس منٹ ہے اور دس منٹ اور الارم لگا لو نا تو موبائل پہ تو پھر اٹھ جانا یہ ساری سجیشن آتی ہے نا اندر سے کہ نہیں آتی آتی ہے نا یہ ہے نفس اب ان کا سامنا کرنا وہ جب آپ انٹرنیٹ پہ جاتے ہیں کہ سائڈ پہ مختلف چیزیں آتی ہیں جی فلاں چیز فری خرید لو فلاں چیز انسٹال کر لو تو آپ کیا کریں اس کو بند کر دیتے ہیں ہمارا کام یہ ہے کہ ہمیں یہ ٹریننگ ہونی چاہیے کہ اس قسم کی اگر کوئی سلائیڈ آتی ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا پینڈ کھوٹے کرے گی تو ہم اس کو کلک کر کے اس کو نکال دیں ضرور رہے گا اس کو یہ ہے مجاہدہ نفس معاشرے کے اندر رہتے ہوئے نفس کے تقاضوں کو جائز تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان نلے نقش کا حق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بننا ہے تیرے نفس کا بھی تیرے اوپر حق ہے اگر وہ مارو گے تو بھی جواب دہی ہوگی قیامت کے طرف نفس کے تقاضوں کو بھی پورا کرنا ہے یہ بھی ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے نل شارے کا آلائی کا حقن. تیرے بالوں کا بھی تیرے اوپر حق ہے بھائی یہ اللہ نے اگائے ہیں نا خار ان کی قدر آ رہی ہے قدر اس وقت آتی ہے جب کچھ بھی نہیں رہتا اور دو چار پکڑ پکڑ کے جو ہے وہ جل کے ساتھ لگانے پڑتے ہیں تو اس کی بھی شارے کا آلے کا حق والے دور کا آلے کا حق تیرا وزٹر جو ہے اس نے آ کے کیا ہے کوئی مسئلہ پوچھنا چاہتا ہے کوئی اور معاملہ ہے اپنا وہ ٹائم چھوڑو تم اگر قرآن حکیم بھی پڑھ رہے ہو تفسیر پڑھ رہے ہو افقا پڑھ رہے ہو تاریخ پڑھ رہے ہو اس کو رکھ دو اپنے زور کو اپنے وزٹر کو اٹینڈ کرو حضور فرماتے ہیں وہ بھی عبادت ہے یہ مت سمجھو میرا ٹائم ضائع کروا دیا اس نے نہیں تیرا ٹائم کسی نے میٹر ڈاؤن کیا ہوا ہے تم اپنے بالوں کا جو کنگی کرتے ہو اگر اللہ کا حکم سمجھ کے یہ کرو کہ چونکہ اللہ نے ذمہ داری ڈالی کہ ان کا خیال کرنا ہوا ان شارے کالے کا اس کا بھی سواب ملتا انفس لِنَ کالے کا حق اگر آپ نفس کا خیال رکھتے ہوئے کھاتے ہیں کہ حضور نے اس کا بھی حق میرے ذمہ لگایا ہے تو اس کا بھی آپ کو سواب ملتا ہے تربیت ہے کہ نہیں کہ جس چیز کو لوگ دنیا سمجھ رہے ہیں قرآن اس کو دین بنا دیتا ہے اسلام اس کو دین بنا دیتا ہے تو یہ مجاہدہ ہے معاشرے میں رہتے ہوئے نفس کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے ہمیں اس کو ملوث نہیں کرنا اس طریقے سے کہ یہ مر جائے اور اس کو لے کر ساتھ ہم نے اپنی منزل کی طرف چلنا ہے یا تو ہم نفس میں مطمئن نہ رازردی ہم نے اس کو نفس مطمئنہ بنانا ہے رب کی ربو بیئر مطمئن ہو جائے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر مطمئن ہو جائے کسی قسم کا کوئی کنفیوژن نہ ہو انسان کے اندر کوئی دوہری سوچ نہ ہو بعد آدمی کوئی چیز لے لو تو پھر پچھتا ہے پتا نہیں صحیح ہے صحیح نہیں ہے رکھ دوں واپس کر دوں اسی طریقے سے یہ جو شک اور ارتیاب کی حالت ہے اگر اس حالت میں موت آ تو یہ ایمان کی حالت نہیں ہے اس لیے کہ یقین کی ضد شک ہے ایمان کی ضد کفر ہے اگر آپ کے اندر شک ہے تو اس کا مطلب ہے یقین کوئی نہیں ہے اور اس بے یقینی کی حالت میں موت آ جانا کہ آپ سوچوں میں ہیں اور موت آ گئی ہے تو آپ دیکھتے ہیں اگر آپ زیادہ دیر وہ پن کوڈ انٹر کرنے کے اندر دیر لگا دیں تو آٹو مشین کارڈ پکڑ لیتی ہے کہ یہ جی اگر تیرا ہوتا نا تو اتنی دیر نہ لگاتا یہ کسی اور کا اٹھال آئے ہو تم اور اب لگے ہو سوچنے کہ یہ کروں یہ کروں یہ کروں وہ پکڑ لیتی ہے صبح آ کے بینک سے اپنی آئیڈینٹ جو ہے وہ کروا کے لے جانا کارڈ اسی طریقے سے اس بے یقینی میں ایمان کا کارڈ جو ہے وہ ضبط کر لیا جاتا ہے اسٹک کر دیا جاتا ہے کہ تمہیں یقینی کوئی نہیں تو اس دور میں رہتے ہوئے نہ ہم سے کافلا چھوٹے نہ ہم اپنا راہ بدلیں وہ گنڈ بے جو ہے وہ کل بھی ہمارا محب مرکز تھا ہمارے ہمارے رابر وہی تھے آج بھی وہ گمبد خزرہ والے ہی ہمارے رادر ہیں دنیا بے شک کہ جی ہم جو ہے وہ تمہیں کمانڈ دیں گے اور ہم نیا ولڈ آڈر دیں گے اور ہمارے پیچھے چلے نہیں ہمیں وہی کافی ہیں جو ہمیں اللہ نے دی ہیں اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان کے پیچھے چلنے کی تو پھر کتا فرمائی آپ حضرات کو بھی ہم الحمدللہ رب.